الحمد الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو اپنے سلسلے عشرہ مبشرہ جو کہ کنٹینیو چل رہا ہے اس میں مرحبہ کہتے ہیں الحمد یہ سلسلہ یقیناً بہت ساری اچھی اچھی نیتوں پر مبنی ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری نیتیں کی جاتی ہیں خصوصاً ہمیں ہر سلسلے میں بلکہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے اور سلسلہ کرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سلسلہ کرنا ہے اور اللہ کی رضا جس کے پیش نظر ہو تو اللہ ہی اسے اخلاص بھی عطا فرماتا ہے پیٹھے اور پیار آئیے درود پاک کی فضیلت لیتے ہیں اور حضرت یہ کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 سو تیس حکایت الحمد للہ ماں مکہ مدینے کی زیارت ہے اس کتاب سے الحمد میں آپ کو درود پاک کی فضیلت پڑھ کے سنا رہا ہوں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بنیاز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مش پر درود پاک پڑتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ اللہجل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ وجل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بند خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں آپ ہمارے سلسلے میں بذریعہ کال بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ اسکرین پہ آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہوگا ہمارے ساتھ الحمد للہ دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ناتخواں بھی اسلامی بھائی موجود آپ ہم سے اپنی فرمائشیں کر سکتے ہیں آپ نعت شریف سننا چاہتے ہیں کوئی کلام سننا چاہتے ہیں کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں اور خصوصی طور پر آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر چونکہ ابھی ابھی مدنی مذاکرہ کا اختتام ہوا ہے اور امیر سنت کے مدنی پھول ہم نے حاصل کیے ہیں ان ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ آج کا مدنی مذاکرہ اس میں کیا کیا مدنی پھول ہم نے چنے تو ان شاء اللہ آپ کی کالیں بھی ہوں گی پہلے ہم اپنے ناطفا کو مرحبہ کہتے ہیں ابتدام کوئی ایسا کلام سنائیں کہ جس سے مزید مدینی کی ترب بڑھ جائے سلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم آان یا رسول اللہ وسلم لئی کار حبی بلا تیر قدموں میں جو ہے غیر کمو کیا دیکھیں نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوار تیرہ تے ٹکڑو پے پلے ویر کی ٹھوکل کھائیں کہا چھوڑ کے سد تیرا صلی اللہ علیہ اور رسول اللہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری لذہب زیائی دامت برکا تحم العلی کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں بلکی شامل نہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی آپ کی نسبت اے نانا اے حسین آپ کی نسبت اے ایے حسین ہے بڑی دولت ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے پل کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے آپ کی الت ہو سپ کی ال پتانے ہو س بڑی طورت اے اے حسین اب مدین of the right. گد کی بہانے دیکھ لو سبز گنبد کی بہانے دانا ہو سات سات دانا ہو سات کی نسبت ہیں دانا ہو سر چھوٹے گھر پل نانوتے گوس پر پل نانوتے دین نی دولت نانے ہو گیت کی دولت لانا حسین ہر بن گا سیتا اتار پ اے حسین کی ہو رحمت اے راہ بد حسین ناک کی نسبت اے اے حسین ہے اے اے اے اے بڑی <تصفيق> <محبت تصفيق> <شاء> الحمد للہ <تصفيق> ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ساتھ رکن شورہ بھی الحمد للہ تشریف لا چکے ہیں اور الحمد للہ ضبجل مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں آج کا مدنی مذاکرہ خصوصی طور پر ہم فوکس کریں گے آج کے اس سلسلے میں امیر علیہ سنت نے تعلیمی اداروں سے متعلق خصوصی طور پر دا دارالمدینہ سے متعلق اور اجارے اور جو حلال روزی کمانے سے متعلق جو ہمیں مدنی ذہن دیا تو ارشاد فرمائیے کہ اس مدنی مذاکرے میں جو اتنے مدنی پھول ملے ہیں ہمیں تو اس سے متعلق آپ اگر کچھ ارشاد فرمائیں <anthem my Lord> حلال روسی کا ذہن تو میرا خیال ہے سب کو ہی ہوتا ہے کہ ہونی چاہیے لیکن اس کو عملی جامع کیسے پہنائے ہے یہ ایک دشوار عمر ہوتا ہے مشکل کام ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ ہر کوئی سمجھے کہ ایک جو بھاری اکثریت ہے وہ یہاں پر آ کر اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ پاس ہونے کے وجہ فیل کر ڈالتی ہے اور حرام روسی جس سے پوچھا جائے نا کہ یار آپ کماتے ہیں ہاں اللہ کا شکر کماتا ہوں ہلال کماتے ہیں حرام کماتا ہوں تو جملہ منہ سے یہ نکلتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ حلال کماتا ہوں حرام نہیں کماتا اور حرام کس کو بولتے ہیں حرام کمائی کون سی ہوتی ہے حرام کمائی چوری کرے کوئی جو ہے نا وہ ڈاکے ڈالے جو ہے وہ شراب بیچ کے اس کے پیسے لے یہ ہوتی ہے حرام کی کمائی کوئی رشوت لے یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی حرام کمائی نہیں ہوتی ہے کسی کو حرام کی کمائی سمجھتے ہیں باقی جو شریعت کے مطابق جو اصول سیکھنے ہیں کمائی کے وہ اس کی طرف نہیں ہے اب وہ جو ہے نا اس کو سمجھ لے یہی مرضی ہے نا وہ حرام کمائی ہے اس کے علاوہ کوئی حرام کمائی ہوتی نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جس میں حرام کمائی ہو سکتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر آج چند جو بالخصوص چونکہ شعبہ تعلیم والوں کا مدنی مذاکرہ تھا اس میں پھر کالجز یونیورسٹیز وغیرہ کے پروفیسر ٹیچر اور اسٹوڈینٹ وغیرہ نے سوالات کیے تو اس میں ایک جو ہمارے یہاں اسکول کالجز اور سرکاری جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے یہاں چونکہ وہ سختی نہیں ہوتی جو پرائیویٹ اداروں میں سختی ہوتی ہے اب مثال کے طور پر کسی جگہ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے نا وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی نوکری پر گیا نہیں ہے لیکن وہ اس کو تنخواہ جو ہے نا وہ مکمل مل گئی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سے ترکیب بنا لیتے ہیں وہ حاضری <coughs> لگا دیتا ہے یہی تو تر ہوتا ہے وہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے حاضری اس کی لگ رہی ہے یا ایک دن جا کے تیس دن کی حاضری لگا کے جو وہ آ گئے تو اب یہ اسکول کے اندر بھی اور تھوڑا بہت مجھے بھی تجربہ ہے جب ان سے جو اسکولوں میں کام کرتے ہیں یا کالجز میں کام کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہوتا یہی ہے کہ اب مثال کے طور پر صبح سات بجے جو ہے نا وہ کلرک کو جلدی تھوڑا پہنچنا ہوتا ہے لیکن وہ جلدی جائے کرے گا کیا اسکول کھولنے والا ہی نہیں ہے وہاں پر بالکل اچھا اب یہ بالکل کھولنے والے بھی تو منجا جا کے کیا میں یار مکھیاں بولوں گا وہ اچھا ہے نا آرام سے بندہ سو کر اٹھے میرا تو کام بھی دس بجے شروع ہوتا ہے اگرچہ میرا اجارہ سات بجے سے ہے لیکن کام میرا دس بجے شروع ہوا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ جو ہیڈ ماسٹر ہے جو پرنسپل ہے اس نے اجازت دی ہے تم بولے دس بجے آ جاؤ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہاں پرنسپل آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا تنخواہ آپ کو وہ گورنمنٹ دے رہی ہے جس نے آپ کو یہاں پر اس ٹائم کے لیے متعین کیا ہے یا وہ ادارہ دے رہا ہے اگر پرائیویٹ بھی ہے تو ادارہ دے رہا ہو اصل میں پرائیویٹ میں تو سختی ہوتی ہے جو سرکاری ادارے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو ہے نا وہ سرکاری ادارے میں نوکری لگے اور بے فکر ہو جاؤں حالانکہ سرکاری ادارے میں فکر زیادہ ہے پرائیوٹ ادارے کے اندر اس کا مالک جو ہے نا وہ اجازت دے دے کہ تم لیٹ آؤ تو وہ آ سکتا ہے تنخواہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ڈبل تنخواہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سرکاری اداروں میں ایسا نہیں ہے سرکاری اداروں میں پوری قوم کا پیسہ جمع ہو کر جو ہے نا وہ اس کی تنخواہ جو ہے نا وہ دی جا رہی ہوتی ہے تو پوری قوم سے اجازت لینے تھوڑی جا سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آج الحمد للہ میرا دامد دعوت نے اس حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول دیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی روزی کو پاک صاف رکھنا ہے اسی طرح اگر وقت نہیں ہے تو کیا کریں کیا کریں اوراد و بسائف پڑے ماشاء اللہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا وہ ٹائم کو پاس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ گناہوں بھرے چینلز دیکھیں گانے سنیں فلمیں دیکھیں ڈرامے دیکھیں یا جو ہے نا وہ غیبتوں اور چوہلیوں بھری گفتگو سنیں ہم جو ہے وہ اگر ہو سکے تو جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اچھے کام کر لیں برے کاموں کی طرف نہ جائیں اسی طرح وہ کچھ اخبارات کے متعلق ادب با ادب با نصیب بے ادب تو اب ہیں کہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ کیسا ہو جتنا ادب کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ شاء مرتبہ بھی پائیں گے اور جو با ادب ہوتا ہے جو ادب کرتا ہے میرے الحمدللہ للہ رکن شورفیل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چونکہ آج جو مطلب مدنی مذاکرہ ہوا اور کل جو مدنی مذاکرہ یوں سمجھے غروبِ آفتاب ہوگا تو الحمدللہ شیخِ طریقت امیرِ سنت نے ہمیں یومِ کفلِ مدینہ بنانے بلکہ آپ نے تو پورا اشرہ کفلِ مدینہ کی دعوت دے دی ہے تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول آپ برشاہت فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الر یوم قفلِ مدینہ یہ ہر دعوت اسلامی والے کو ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو منانے کی ترغیب ہے محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور کل جو ہے وہ غروب آفتاب ہوتے ہی یوم قفلِ مدینہ کی آمد ہو جائے گی تو یہ پچیس گھنٹے یوم کفلِ مدینہ منانا ہوتا ہے جس میں فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے فضول باتیں امام غزال علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضول باتیں وہ ہیں جس کا جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ وہ بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ اخرت کا فائدہ ہو وہ بات فضول ہے پھر فضول بات کرتے کرتے جو ہے وہ گناہوں بھری گفتگو میں جھاپ پڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو فضول بات سے بچنا ہوتا ہے تو گناہوں بھری گفتگو سے تو ہر وقت بچنا ہے یوم کفلِ مدینہ منائیں نہ منائیں ماہے قفلِ مدینہ میں شامل ہو نہ ہو اشرائے قفل مدینہ میں شامل ہو نہ ہو مستقل قفلِ مدینہ تحریک کے رکن بنے نہ بنے اس کا جو کارڈ ہے پر کرے نہ کرے گناہوں بھری گفتگو سے تو بچنا ہی بچنا ہے حرال میں تو یہ خصوصیت کے ساتھ فضل باتوں سے اس میں بچنا ہوتا ہے اور فضول باتوں سے جب حفاظت کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ سو جل گناہوں بھری گفتگو سے بھی بچنے کی سعادت انشاءاللہ شاء اللہ سو جل حاصل ہو جائے گی آ... سنت کی خواہش لگتی ہے آپ کا یہ ذہن ہے کہ کوئی ایسی چیز پیش کی جائے اس امت کے جو ہم جو مسلمان ہیں ہمیں کہ کسی طرح سے بھی یہ عمل کی طرف راغب ہو جائیں چاہے اس کو یوم کفل مدینہ کا نام دیتے ہیں مائع کفل مدینہ کا نام دے دیں کوئی بھی نام دے کے ان کو اس طرف راغب کرنا امیر سنجھ کا ایک مقصد ہوتا ہے شریعت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سد ذرائع جی انگلش اصطلاح میں اس کی بولتے ہیں شاید بہت سارے سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ اصطلاح وہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ سینکڑوں سال ہو گئے ہیں یہ اس اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں اس میں ایک سدے ذرائع کو میں بھی ذرائع یہ ذریعے کی جمع ہے ذریعہ رستہ ایک ہے برائی کی جگہ اور ایک ہے برائی تک جانے والا رستہ تو جس کو ہم رائٹ ڈائریکشن کہہ سکتے اچھا مطلب سیدھا راستہ ہاں تو اب ایک برائی اور ایک ہے اس برائی تک پہنچنے کا راستہ تو اگر برائی تک اس کو روکنا ہے نا کہ یہ برائی سے بچ جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ جو اس کا رستہ ہے نا وہ اس کا بند کر دو ہم یہ بولیں یار اس کو رستے پہ جانے دو جب برائی کے قریب آئے گا تب روکیں گے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا اس سے بہتر ہے کہ اس کا راستہ اس برائی پہ جانے نہ تو اس کا راستہ چینج کر دو اس کو دیکھیے کہ رستے پر لے آؤ ماشاء تو آپ جو امیر لئے سنت آمد برکات ہوں لالیہ یہ یوم قفل مدینہ ہے جو حسدآباد ہوجیب سر یہ کیا چوپ رہا یار یہ کیا بات ہوئی ہے چپ رہیں چپ رہے کہ مزہ ہی نہیں آئے گا کبھی تو دیکھیں کر کے مزہ کیسے نہیں آئے مزہ چپ رہنے میں آتا ہے یا چپ بولنے میں آتا ہے وہ بڑا پیارا جملہ ہے نا کہ بار ہاں آپ بول کر پچھتائے ہوں گے چلیے چپ رہے کبھی پچھتائے نہیں پچھتائے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ اب یہ یوم قفل مدینہ جو ہے نا یہ سمجھیں کہ جو قفل مدینہ زبان کا ہے یہ سدے ذرائع ہے کہ آپ جائز گفتگو سے رکیں اگر آپ جائز سے رکنے والے ہو گئے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ آٹومیٹکلی ناجائز سے رکنے والے بن جائیں گے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں جو حرام ہے ہم چگلی کھا رہے ہیں حرام ہے کسی کی برائی تحمت بہتان بازی جھوٹ اور کیا کچھ نہیں ہم کر رہے ہیں اور پھر بولے یار ہم چپ نہ رہے ارے پہلے رہے ہیں ابتدان ہم جو وہ بہت سارے جو ہے فضول گفتگو میں جاتے ہیں پھر گنا بری گفتگو میں چلے جاتے ہیں تو یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ترا امتیاز ہے یہ دعوت اسلامی کا حصہ ہے کہ جس نے ہماری حقیقی طور پر ہماری اسلام فرمائی ہمارا باطن ہمارا ظاہر دونوں کو ستھرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنا باطن ستھرا کرو باقی جو چاہے کرو نہیں شریعت میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جہاں ظاہری جو احوال تھے اس کے مطابق فرمایا جیسے جو ہے وہ داڑھی رکھو زلفیں رکھو اس کی ترجیح بھی موجود ہیں نماز پڑھو یہ ظاہری عامہ لیکن اس کے ساتھ اپنے باطن کو بھی ستھرا رکھنے کی ظاہر اور باطن یہ دونوں ستھرے ہونے چاہیے ماشاء اور یہ دونوں ضروری ہیں الحمد للہ میرے لیے سنت کے مدنی مذاکر ہے یہ حرام روسی والی تھا اب یہ جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں کوئی, کوئی بھی نہیں آپ کو بولے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں لیکن آپ جو کر نہیں رہے اس کی رو, آپ کمائی لے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے حلال تھوڑی ہے کے جائز, جائز نہیں کی کی زیر ہے زیر اس کے سائڈ افیکٹس بھی نظر آ جاتے ہیں بندے کو زندگی میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جو کما رہا ہوں میں جو کھا رہا ہوں اس کے اندر میرے ساتھ کیا کیا پریشانیاں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں اگر میری روزی حلال کی ہوتی یعنی جو بات دل میں کھٹکے ہلکی سی بھی کھٹکے تو بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ مجھے اس کی سکیننگ فوراً کرانی ہے جسے شروع فرماتے ہیں نا ابھی پچھلا مدنی مذاکرہ جو ہوا تھا خصوصی طور پر تاجر برادری جو آئی تھی ہماری مختلف آ... مارکیٹوں کے لوگ آئے تھے تو اس میں آپ نے بڑا پیارا لفظ ارشاد فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ اٹھئے قدم بڑھائیے اور دارالفتہ آ جائیے اپنے آپ کو اسکین کروا لیجیے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں جو آپ بزنس کر رہے ہیں جو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جو بھی فائنینسنگ کر رہے ہیں یا آپ کہیں جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ داروفتہ سے جا کے تھوڑی رہنمائی تو لے لیجئے کہ بھائی آیا میں یہ سارے کام کر رہا ہوں یہ اہم شریعت کے مطابق ہے اگر نہیں ہے تو مجھے حل بتائیے کہ آیا یہ شریعت کے مطابق کس طرح ہو سکتے ہیں تو حضور آپ ارشاد فرما رہے تھے کچھ بات کٹ گئی تھی جی جی انہوں نے ماشاء اللہ, اللہ رضوان مدنی بھائی نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ زبان کی واقعی آفتیں بہت زیادہ ہیں ایک بزرگ رحمۃ اللہ طال علی فرماتے ہیں کہ زبان سے زیادہ قید میں رکھنے والی کوئی شے نہیں اور مفسر شہیر حقیب العمت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ آزا میں نائنٹی فائف پرسنٹ گنا جو وہ زبان سے ہوتے ہیں امام غزالی علی رحمت اللہ 95 جی امام غزالی علیہ رحمتہ الوالی فرماتے ہیں کہ اعضا میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے آپ نے فرمایا کہ زبان سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور یہ زبان جو ہے وہ تھکتی بھی نہیں ہے جھوٹ زبان سے ہوتا ہے ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان پہنچے یہ کبیرا گناہ ہے غیبت زبان سے ہوتی ہے غیبت گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا توبہ کر کے مرا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا غیبت سنا سے بھی سخت ہے اس کی بھی صورت ہے کہ غیبت سنا سے کب سخت ہے تو یہ بھی زبان سے ہوتی ہے چغلی یہ بھی زبان سے ہوتی ہے چغل خور جو ہے وہ خاندان کے خاندان اجھاڑ کر رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ چغل خور جو ہے وہ قتل تک کروا دیتا ہے یہ بھی نوبت آ جاتی ہے تو یہ چغلی بھی جو ہے زبان سے ہوتی ہے اور چغل خور جو ہے یہ جہنم کا بندر ہوگا دل آزاری زبان سے ہوتی ہے مذاق مسخری ایسا کسی کا مذاق اڑانا کہ جس سے اس کو اذیت پہنچے یہ بھی حرام ہے یہ بھی زبان سے ہوتا ہے جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں راز کھول دینا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے ففر بھی زبان سے ہوتا ہے زبان جو ہے اس سے بڑے بڑے بڑے بڑے, بڑے قبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور یہ تھکتی بھی نہیں یہ اتنے گناہوں کے بارے میں آپ نے حضور فرما دیا تو اب یہ بھی تو بتائیں کہ یومِ کفلے مدینہ منایا کیسے جائے اس کا کوئی طریقہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہاں آپ بھولنا چاہیے گا آپ بھی ماشاء اللہ زور ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے میں ارض کروں گا کہ جو نمبر چل رہا ہے اس پہ اپنی کالس ریکارڈ کرا سکتے ہیں آپ اپنے تأثرات بھی بیان کر سکتے ہیں مدنی مذاکرے سے متعلق جو آپ کی مدنی بہار ہے وہ بھی آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا حضرت کہ یوم کفل مدینہ اور یہ جو آپ نے زبان کی اتنی ساری آفتیں ارشاد فرمائی اس سے بچنے اور اس دن خصوصی جیسے ابھی یہ سنت کی ایک تاکید ہے ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ ہمیں ایک رسالہ پڑھنا ہے اگر اس سے متعلق کچھ مدنی بھول کرنا ہم و شہزادہ رسالہ ہے اڑتالیس صفحات کا یہ رسالہ ہے بہت ہی اہم ترین یہ رسالہ ہے اسے اس میں پڑھنا ہوتا ہے اور جب اس کو پڑھیں گے تو خاموشی کے فضائل بھی معلوم ہوں گے زبان کی آفتوں کا علم ہوگا اور کس طرح زبان کا قفل مدینہ لگایا جائے ما شاء اللہ اس کی بھی اس میں معلوم لکھنا دی. ہے تو کیا باتیں لکھنی ہیں اس میں کچھ کافی ساری وضاحتیں ماشاء اللہ موجود ہیں اس میں دلوقتي دلوقتي دلوقتي اس میں جی اشارے سے بھی بات کرنی ہوں زبان کا قفل مدینہ لگانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ باتیں اشارے سے کی جائیں اب اشارے ہر ایک سے نہیں کرنے اب جیسے امی ہیں تو امی سے اشارے نہ کیے جائیں اگر امی مدری ماحول میں تو کر سکتے ہیں اگر مدنی ماحول میں امی بھی اماں جس طرح راضی امی اس طرح کریں اگر اشاروں میں راضی ہوتی ہے تو اشاروں میں بہت ساری اس طرح بہنی ہوں گی تو وہ تو خوش ہوتی ہوں گی کہ ہمارا منا جوی نہ کرتی ہیں گھر میں تیرے مدنی انعامات کا رسالہ پورا کرتی ہوں گی تو ان کی تو خواہش ہوگی میرا بھی اس مدنام پر عمل ہو جائے گا اگر میرا بیٹا مجھ سے اشاروں سے گفتگو کرے جب وہ اپنا عبدالرحد جی جی یہ چونکہ فضان اشراء مبشرہ کے حوالے سے یہ علیہ بالخصوص تھا تو کل ارض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو تین دن یہ مزید ہے اس میں دو دو اشرہ مبشرہ جو سماجی ہوں گے ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور تین دن میں جب یہ چھ اور چار گزر چکے یہ دس ہو گئے اور بقیہ جو تین دن بچیں گے تو ان ایک دن ہم شہزادی کونین سید ون فاطم تو زہر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوگا اور اس اگلے دن انشاءاللہ شاء اللہ سو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو اور انشاءاللہ شاء اللہ سو آخری دن جو انشاءاللہ شاء ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور آپ کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو آج جو دو صحابہ کرام علیہ اردوان کا تذکرہ جو عشرہ مبشرہ بشرہ میں شامل ہیں تو یہ پہلے دن آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ آپ روزانہ ایک یاد کریں گے نا تو لیکن آپ یہ تین دن آپ دو دو یاد کر لیجئے گا اللہ کرے کہ ہمیں کم از کم اشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد ہو جائیں گی تو جس کو نہیں یاد اب بھی نا وہ بلے نہ بظاہر مجھے یاد ہے یا نہیں یاد لیکن آپ یاد کر لیں چار تو خلفۂ راشدین جو ہمارا چار کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے فاروق صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی کرم اللہ مولانا یہ چار نام عموماً سب کو یاد ہوتے ہیں پانچواں نام ہے حضرت سیدنا عبد عبد بن بن عوف عبد بن عوف رضی سیدمان تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب پیار آکاش جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھ صحابہ کی شورہ بنائی تھی ماشاءاللہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ یہ خلیفہ بن جائے تو یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے یہ ان چھ میں شامل تھے اراکین شورہ میں شامل تھے ہاں یہ اراکین شعورا رضی اللہ رضی کی جو شعور تھی اس اراکین شورہ میں ہاں ماشا ماشا لحب ماشا لحب ماشا لحب شامل لحب رکن تھے اچھا اور اب مزید اگر اس کو سنتے ہیں تھوڑی تسلسل رہے گا میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ ہماری مدنی خبروں کی ہیڈ لائن دیکھ لیں اور پھر سلسلے کے بعد انشاءاللہ شاء آپ خبروں کی تفصیل دیکھ پائیں گے تو آئیے مدنی خبروں کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں بے گزشتہ کی پرکیف گھڑیاں امیر سنت دامت برکاتم علیا کے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی بلوچستان پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی شعبہ تعلیم کی شخصیات سے ملاقاتیں عیسائی بھائیوں کا بابل المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی حلقہ۔ مدنی انعامات کی نئی ویبسائٹ لانچ محمد علیہ وسلم انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ اس سلسلے کے بعد مدنی خبروں کی دیکھ پائیں گے تو حضور آپ اپنا رہے تھے الرحمن بن عوف رضی اللہ میں سے تین پر بات ہوئی کہ ان تین میں سے ایک جو ہے نا وہ خلیفہ بنے گا ثنی ردی اللہ مولا علی اللہ تعالیٰ مولان اور ان تین میں بھی یہ شامل تھے الرحمن بن رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں کو یہ کہا کہ آپ دونوں یہ اختیار مجھے دینے کے میں جس کو چاہوں خلیفہ بناؤں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ غنی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کیا اور ان کے بعد جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ بنے ان کا جو اسلام آوری کا جو واقعہ ہے یہ بہت دلچسپ ہے جسے تاریخ دمش اور دیگر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ہیں سب سے زیادہ مالدار صاحبی یہ تھے اور یہ تجارت کے لیے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے بالخصوص یمن میں ان کا جانا ہوا کرتا تھا تو یہ ہی کہتے ہیں کہ جب بھی یمن جاتا تھا تو وہاں پر اسقلان بن عواقن حمیری ایک آدمی تھا اس کے پاس میں ٹھہرتا تھا وہ صاحب فراست اور جب بھی میں جاتا تو مجھ سے مکہ زمزم اور وہاں کے حوالے سے پوچھتا اور ساتھ ساتھ یہ پوچھتا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی کوئی کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے کہ جس کا چرچہ بہت زیادہ ہو یا وہ تمہارے دین کی مخالفت کر رہا ہو یعنی برے دن کی جو کفار اور مشرقین کا جو دین تھا اسی طرح دیگر وہ اشراف قریش کا تذکرہ کرتا تو میں کہتا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جس سال سرکار تو علم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ست ہوئی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو میں اس کے پاس گیا اس وقت بہت کمزور اور اس پر بڑھاپا آ چکا تھا اور بالکل جس کو بولتے ہیں نا وہ یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا اب یوں سمجھ لیں تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا بھی تمہارا نام تو میں نے اپنا نصب اور نام اور یہ سب کچھ بتایا تو مجھے پہچان گیا ہاں ہاں ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی عجیب و وغریب خبر ملی نہیں ملی تو میں نے کہا یار گزشتہ مہینے میں پتا چلا ہے کہ ہمارے ایک نبی مبوس ہوئے ایک آدمی ہے جو پہلے ہمارے درمیانی سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ پہلے وہ ہمارے درمیان ہی رہتے تھے اب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو اب جب یہ باتیں ہوئیں تو وہ جو تو میری جو آدمی تھے وہ بوڑھے تھے وہ ایک دم مجھے سمجھانے لگے کہ تم فوری طور پر ان پر ایمان لے آؤ کیونکہ ان کا یہ سارا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کہ یہ جو ہے وہ نبی مبوس ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام مصطفیٰ مرتصا پر نازل فرمائے گا اور انہیں جو ہے وہ کن پر کتاب نازل ہوگی بہت زیادہ ان کو انعام ملے گا اسلام کی دعوت دیں گے اور جو باطل ہوگا اسے جڑ سے اخاڑ پھینکیں گے اب یہ جو بوڑھے آدمی تھے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کی باتیں میرے دل کے اندر جو ہیں وہ گھر کر گئے۔ وہ جانے لگا تو مجھے کہا کہ میرے چند اشعار ہیں یہ لے جاؤ جس کے اندر انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کے ایک ہونے پر اس طرح کے اشعار بولا یہ لے دیں اور جا کر یہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ جلدی ٹھیک میں بس جلدی سے مکے پہنچوں۔ مکہ پہنچوں تو میری ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ ان کو میں نے یہ سارا واقعہ کیا۔ سارا واقعہ عرض کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انفرادی کوشش کرنے والے تھے آپ نے فوری مجھے جو ہے نا وہ سمجھانا شروع کیا اور سمجھاتے سمجھاتے فرمایا کہ چلو تمہیں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چکر چلتا ہوں چنانچہ امر مومن نے حضرت سیدت خدیجت القبرار عنہ کے گھر آئے اب جیسے ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے سبحان پھر پوچھا کہ کیسے آنا ہوگا میں نے افکی کے ضرور آپ ہی فرمائے کہ کیوں آیا ہوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی اور غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس میری ایک امانت ہے وہ مجھے دے دو جو وہاں سے پیغام لائے کی وسلم نے غیب کی خبر اچھا غیب دلوقتي. کی خبر دی اللہ غیب کی خبر پر عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی ہیں انہوں نے جب یہ زیب کی خبر سنی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیار بھرا انداز اور موجزہ زیب دانی دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پھر وہ جو بوڑھے سے وہ جو عقیدت اور یہ سارے معاملات وہ ان کو بتائے اللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ خود فرماتے ہیں ان کا اصل نام یہ نہیں تھا ان کا نام عبد امر تھا لیکن پھر سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام یہ تبدیل کر کے عبدالرحمان رکھا ما شاء تو یہ بہت جیت صحابی تھے اور مدینہ ملورہ کے اندر بھی یا مکہ میں بھی رہے تو میں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار یہ صحابی تھے ماشاء اللہ آپ کے مدنی پھولوں سے یہ بھی مدنی پھول ملے کہ دوست یا صحبت کیسی ہونی چاہیے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوست تھے یعنی ان کے سرکل فرینڈس میں سے تھے جس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں حضرت عثمان غنی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں جو اشر مبشرہ میں سے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انفرادی کوشش فرمائی تو ان میں سے کافی صحابہ جو ہے کافی جو ہے وہ ایمان لیا ہے اور صحابی ہو گئے اشرف سرکل ایسا ہونا چاہیے جیسا وہ ہے کہ جیسا دوست ہوتے ہیں نا جی اور اس پر اثر بھی ویسا ہی ہوتا ہے بالکل اگر کوئی مثال کے طور پر دس شرابی کہیں بیٹھے ہو نا اور ایک بندہ جا کے بیچ میں بیٹھ جائے اب کوئی آیا ہے تو وہ صرف دس کو نہیں بولے گا یہ شرابی بولے گا یہ گیارہ گیارہ شرابی وہ <تصفح> <تصفح> <فیلس> صحبت میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اچھا نہیں مانا جائے گا <تصفح> اور جو کیا آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے <تصفح> تو وہ دیکھتے ہی <تصفح> بولے صحبت <تصفح> اس کو گنبت خزرا کی مل رہی ہے اس صحبت کی برکت صحابی لفظ صحبت سے بنا ہے انہیں صحبت مصطفیٰ ملی یہ صحابی بنے اور صرف اس صحبت مصطفیٰ کی برکت سے یہ تمام اولیاء کرام سے سب سے افضل ہو گئی آپ کے مدنی پھول بخاب ہمارے مدنی چینل بھی جو ہے وہ اس کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں کچھ کولے لیے لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی کچھ دلجوئی ہو جائے جی حضور کچھ کولے عطا فرما دیں السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رضا قادری شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ. مجھے نام کی فرمائش کرنا ہے ماشاءاللہ اللہ حضور آپ نوٹ کرتے رہیں جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ابو بکر صدیق خرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں فرمائش سے او لو ما حضور آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے ان مزید کال دے دیجیے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں بلال جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں اس سلسلے میں میرا نعت کی فرمائش ہے عالی حضرت کی مشہور و معروفہ میں ہوئی بارہ نور کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور آپ نوٹ کر لیں اُدھر آپ مزید آگے کچھ ارشاد فرما رہے تھے <تصفح> ایک صحابی جو دوسرے جو یعنی مو شاہ مو شاہ مبشر جی چھٹے وہ ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ابو عبیدہ شاید ہو سکتا ہے مشکل ہو رہی ہو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نام اور یہ نام بھی دکھا رہا ہوں اور آپ کو رسالہ بھی دکھا رہا ہوں سبحان اللہ یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں اور یہ نام بھی یاد کر لیں اور ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ شاء سنتے ہیں ماشاءاللہ ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا جیسے تو انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا جوہر دکھانے والے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جو اثاکر اسلامیہ تھے اسلامی لشکر تھے ان سب پر ان کو امیر مقرر کیا تھا ایک موقع پر اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تعالی نے بھی اپنے مبارک دور میں انہیں یہ جو ہے وہ تمام جو اسلامی لشکر تھے ان تمام پر ان کو سردار مقرر کیا تھا ان کا بارے میں ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رومی جو ہے یہ پہلے کا محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے ان کا تو وہ بار بار باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے اور پھر مار کھا کے پھر اندر چلے جاتے اس طرح جب بار بار یہ سلسلسلہ چلتا رہا تو ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک قاصد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کے جو سپا سالار ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ملنے آپ کوئی مسئلہ نہیں تو اب اس نے وہ زرق برق لباس پہنے بہترین قسم کے ریشمی اور یعنی جتنا وہ اپنے طور پہ سج سکتا تھا وہ سج کے اپنے قیمتی اور بہترین لباس کے اندر بیٹھ وہ مسلمان کے پاس قیمت جی جی لباس جی جی جی جی جی اب آیا تو آگے پوچھا کہ وہ کدھر ہے آپ کے جو ہے نا وہ لشکر کے سردار انہوں نے اشارہ کیا وہ ادھر جا کے وہاں چلے جا اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی بہترین قسم کا کوئی خیمہ ہو کوئی ریشمی خیمہ کوئی جو کوئی... ان کا کانسیپٹ تھا کہ جس طرح میں بہترین بن کر آیا ہوں تو مجھ سے بہت زیادہ <تصفح> بہترین ہوں گے اور لشکر کا میری ہے میں قاصد ہوں جی جی ارے جب ڈھونڈتے میں نے بتایا یہ جو شخص تمہیں نظر آ رہے ہیں نا یہ دبلے پتلے سے اور یہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ کتابوں میں لکھے کہ دیکھنے کے نا ایک دم وہ چٹ پٹا گیا نا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں اور پوچھنے لگا کہ حضرت یہ آپ میں تو سوچ کے تھا کوئی عظیم و شان تخت ہوگا اور بیسوں خادم سر جکائے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی بہترین فوج اور میری ایسی چیکنگ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آپ تو کچھ بھی نہیں یہ سیدھے جو ہے نا وہ دو تلواریں ایک دو چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھی ہیں اور زمین پر بیٹھے ہوئے عجیب سی بات ہے تو انہوں نے بہت پیارے جوابات دیے کہ الحمد للہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان رہتا ہوں نا ان سے ممتاز ہو کر رہنا مجھے پسند نہیں ہے ان کے بیچ میں رہنا مجھے پسند ہے ماشاء یعنی عرب اپنے عرب آپ کو یہ ہم ان لوگوں کے لیے بالخصوص اس میں سبق ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غریب بیٹھا ہو ہوٹل کے اندر تو وہ فلان جگہ کا بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ نہ محسوس کریں کہ ہماری عزت جا رہی ہے ہم یہاں بیٹھے جو اللہ کے لیے تواصل کرتا ہے ان کے ساری کرتا ہے اللہ تبارک بطالا اس سے بلند رتبا فرما آپ نے ان کو یہ یعنی نہیں آد فرمایا کہ میرے پاس جو ضرورت کا سامان یہ ضرورت پڑتی ہے میں قرض لے لیتا ہوں اب جب اس نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد وہ چلا گیا تو یہ ابو عبیدہ بن ذرا رضی اللہ تعالیٰ بہت عظیم الشان صحابی تھے اور یہ بھی ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے ابو عبیدہ بن ذرا مکے سے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ہجرت ہوئی تھی تو اس ہجرت میں بھی یہ شامل تھے اور اس کے بعد مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس میں بھی شامل تھے یعنی ان کو یہ لقب بھی ملا ہوا ہے صاحب الحجرتین بہت بہادر صا صحابی تھے غزوہ احد میں جس وقت تو سرکار دو علم صلی اللہ تعالی وسلم کے خود کی کڑیاں جو ہیں وہ پیوست ہو گئی تھیں تو انہوں نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالنی تھیں جب ایک کڑی نکالی تو ایک دانت آپ کا شہید ہو گیا اور جب دوسری کڑی نکالی تو آپ کو دوسرا دانت شہید ہو گیا ایک موقع پر کسی وہ وقت آیا اور عرض کی کہ سرکار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہمیں کوئی امین آدمی دیں تو سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا آپ کا لقب امین الامہ یعنی امت کے امین بھی ہے ماشاء اللہ امین الامہ یعنی امت کے امین کہہ رہا ہے ماشاء اللہ تو آج مدنی چینل کے ناظرین کو مبشرہ میں سے عبد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ مدنی پوچھ سننے کو ملے فرمائیں جلدی جلدی پوری کر دیں کیونکہ اور کالزی ہیں تو کچھ کا اللہ علیہ وسلم پیغام سبالائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار کانو کلام تک نہ لیا تے بہی کہا کانوے کلام تک نہ لیا تے بہی کہا پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نوزت کی دل کی ہے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مارے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈلتی چاندنی تو پہڑ دو پہڑ کی ہے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی, دربار نبی سے دربار نبی سے سب سے آ سیبا راندی اپنے ماں لا کا پیا رام رانبی اپنے ماں لیا ری تو دو میرے لا لا سب سے آگے سب سے با لا لاندی با کرسل ار شہید دم دینا سل ار محمد جن الله اللهم صل على سيدنا محمد الله. نور کا پایا تارا نور کا سیدنا محمد اللہ ہم صلی ارا سہ دیدام ہم دل ہم سل ارا سیدام بادشا فرد پیالہ نور کا میں گدا تادشا فرد پیالہ نور گا نور دل دو تیرا دینال سدکا نور کا ع فن سیدنا محمد ہم سبحان محمد محمد محمد محمد اللہ،, اللہ مرحبا حضور یوم کفل مدینہ بھی ہے اور چونکہ مستقل قفل مدینہ کی باپا کی جو تحریک ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں اس سے متعلق اگر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے تو کچھ مدنی پھول آپ سے بھی لے لیں اصل تو یہ مستقل قفل مدینہ تحریک ہے یوم قفل مدینہ تحریک ہے یہ باپا ہی کی نگاہ کرم سے چل رہی ہے اور صحیح مانوں میں تو باپا ہی اسے لے کر چل رہے ہیں کہ قفل مدینہ کا ذہن جو ہے وہ ہمیں امیر اہل سنت دامد براقاتم الیہ نے عطا فرمایا کفل مدینہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زبان کی احتیاطیں بھی ہوتی ہیں زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کچھ غور کر کے بولنا چاہیے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے یعنی ہم اپنی ایک مرضی سے زندگی گزارتے تھے جو مرضی میں آتا تھا دیکھتے تھے جو مرضی میں آتا تھا بولتے تھے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے کھانے پینے کے بھی اسی طرح کے معاملات تھے تو یہ جو بھی ہے قفلِ مدینہ تحریک وغیرہ یا میرا سنت دامت برکاتم ملالیہ کی عطا کی ہوئے انہیں کا ذہن لیا ہوا ہے اور انہی کے فیضان کی یہ ساری برکتیں الحمد للہ آج ہم یہ یوم قفل مدینہ بھی بنا رہے ہیں اور مستقل قفل مدینہ کے کئی اسلامی بھائی رکن بھی الحمد للہ یہ سوجن بنے ہوئے ہیں کرنا کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں مستقل قفل مدینہ رکن بنے کیسے مطلب ممبر شپ کیسے حاصل کریں کس ڈی پر جائیں کہاں اپنا فارم سبمٹ کریں کچھ اس کا طریقہ کار مستقل قفل مدینہ تحریک کا جو ہے یہ پہلے تو یہ کہ مستقل قفل مدینہ تحریک شروع کیسے ہوئے اگر یہ میں یہ لمبا ٹاپک ہے ماشاء بہت آپ کا اگر وہ کارڈ جو باپا نے اطلاع فرمایا اس کا تعارف تھوڑا سا ہمارا ہو جائے ماشاء اللہ یہ مستقل قفل مدینہ کا کارڈ ہے یہ بڑی نسبتوں والا اور برکتوں والا کارڈ یہ روزانہ جیسے اس میں تین درجے بنے ہوئے نا ہے بہتر ہے مناسب ہے تو ممتاز بننے کے لیے روزانہ پچیس مرتبہ لکھ کر گفتگو پچیس مرتبہ اشارے سے پچیس مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر پچیس منٹ کفل مدینہ کا اینک استعمال کرے اور پچیس منٹ کفل مدینہ کا کارڈ لگائے اور بہتر سے ترسٹھ مدنی نام پر اس کا عمل ہو تو وہ ممتاز ہو جائے گا اسی طرح بہتر کے لیے انیس مرتبہ لکھ کر انیس مرتبہ اشارے سے مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر منٹ مدینہ کا اور انیس منٹ کفلے مدینہ کاڈ لگائے اور, کا اور, کارڈ لگا اور سے جو ہے وہ اکاون مدنی نام پر عمل ہو تو وہ بہتر ہو جائے گا مناسب کے لیے بارہ مرتبہ لکھ کر بارہ مرتبہ اشارے سے بارہ مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے گاڑی بگڑے کفلے مدینہ کہنے اور بارہ منٹ کفلے مدینہ کارڈ استعمال کرے اور پچاس سے چالیس مدنی نام پر عمل ہو تو یہ مناسب اور ان تینوں درجوں کے اسلامی بھائیوں کے لیے چھبیس دن فکر مدینہ کرنا ضروری ہوگا اور ہر ماہ تین دن مدنی قافلہ اور بارہ ماہ میں تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی یہ ضروری ہوگا ماشاء اللہ ما تو یہ کارڈ مکتبت المدینہ کے بسے سے حاصل کیا جا سکتا ہے مدنی نامت کی ویب سائٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے اور اب تو موبائل پر بھی اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ورژن ٹو آ ہے تو اس وزن ٹو میں بھی یہ کارڈ موجود ہے یعنی اینڈرائڈ وغیرہ پر بھی جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے ویب سائٹ کر لیا اور آپ نے, نے چھبیس دن فکرے مدینہ کا فرمایا جی کوئی روزانہ فکر مدینہ کرتا ہے اس کی کوئی بشارت کوئی مطلب بہار بھی ہے کوئی مطلب اگر سنانا چاہیں ہم تو جی جی جی بہت, بہت ہی انشاءاللہ انشاءاللہ فکر مدینہ کی جی جی روزانہ فکر مدینہ کی تو بھائی سب سے بڑی بہار یہی ہے کہ اپنا محاصبہ ہو جاتا ہے اپنے حال پر غور ہو جاتا ہے کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا اور مجھے گزارنا کس طرح کس طرح چاہیے تھا مدنی انعامات کا رسالہ آئینہ ہے جو ہمیں اپنی صورت دکھاتا ہے آئینے کا کام صورت دکھانا ہوتا ہے لیکن مدنی انعامات کا رسالہ وہ آئینہ ہے جو ظاہر بھی دکھاتا ہے باطن بھی دکھاتا ہے مدنی انعامات کا رسالہ لے اور آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھنے کی عادت بنا لیجئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے ایک کال ہے مدینہ شریف سے وہ لے لیتے ہیں پھر ہمارے سلسلے کا اختتام کر دیں جی حضور کال سنا دیجئے مدینہ شریف کی کال ہے کام منع کر سکتے ہیں ہاں بھیا میں مدینہ سے بول رہا ہوں میرا نام ہے تو وہ کوئی مدینہ میں, ابھی بارش میں کوئی بیان کر دے. بارش اللہ کی کرم کی ماشاء اللہ مدینہ شریف سے کال تھی اور مدینہ شریف میں ابھی بارش ہو رہی ہے تو بارش اتام کا اتام کوئی کلام سنا دے چند اشاع سنا دے پھر اختتام کرتے ہیں اللہ تعالی محمد اللہ علی کا سید یا جا رہا سر اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم دے گیا ہبھی بل میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں را دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب ہی دیکھ کر ہم رپور پڑی بڑے شادی بڑے شادی بال پدو پڑمی بڑے شادی بڑے شادی میرا دل بھی سب کا چمتا دے سب کانے والے رہے گا ان کا چر چار ہے گار ہے ہی ان کا چہرے چار گا چر چار گا پڑے پاک ہو جائے جر جل, جل, جل دل بھی چمکا شم دے شمکا ان شاء اللہ چلے بھائی مدینہ شریف والوں کی خواہش بھی پوری ہو گئی کیونکہ اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پر ہے اور میرے میٹھے اور پیارے استائع بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کے بعد مزید سلسلے انشاءاللہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے اسے دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی اچھے اچھی نیت کے ذریعے مدنی چینل کی نیت کو مدین چینل کی دعوت کو عام کریں گے تو ان اللہ کو ثواب بھی ملے گا کل انشاءاللہ پھر اسی سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے مدنی مذاکرے کے بعد تو آپ سے التجا ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولے گا حبیب صلی اللہ تعالی محمد اللہ علیہ وسلم